امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو ایک امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ گزر گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشا اٹھا لو جس کے سامنے تمہارا کوئی بھیت چھپا نہیں رہ سکتا اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں اپنے دل اس سے ہٹا لو اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا سامان کیا ہے خدا تمہارا بھلا کرے کچھ آگے کے لیے بھی بھیجو کہ وہ تمہارے لیے ایک طرح سے اللہ کے ذمے قرضہ ہوگا سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ ہوگا